قال فراؤنا فرون کی قوم کے سردار بولے ان نہ علیم بے شک یہ موسا ضرور جاننے والا بڑا جادوگر ہے نولہ مزاح پیورید رجا کم اندیکم وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں عوام میں یہ مشہور کر دو کہ موسا علیہ سلام مصری لوگوں کو بے وطن کرنے کے لیے آئے ہیں تو جب انہیں یہ محسوس ہوگا موسا علیہ السلام ہمیں گھر سے ہی نکال دیں گے تو موسا علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے تو کہا کہ یوری وہ چاہتے ہیں کم مین من کمب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ توہمت لگانا جھوٹ کو پھیلانا یہ کافروں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا اور آج بھی دشمنان اسلام اسلام کا راستہ روکنے کے لیے دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ جائیں مگر یہ دین تو طاقیامت قائم دائم رہنے والا دین ہے اللہ تعالی کی مشیت انہوں نے جب سے دہشت گردی کا لیبل مسلمانوں پہ لگانے کی کوشش کی اس وقت سے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا کیونکہ ایک لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ کسی کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جائے تو بعد لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں جا کر دیکھیں یہ ہیں کیسے لوگ تو کافر پہلے قرآن پڑھتے نہیں تھے مسلمانوں کے قریب بالکل نہیں آتے تھے جب انہوں نے قریب سے اسلام کو دیکھا تو یہ پروپیگنڈا ختم ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ کافر مسلمان ہونے لگے انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں فما زم تمام درباریوں کو جمع کر کے کچھ لوگ کہنے لگے بس بتاؤ کہ تم کیا حکم دیتے ہو تمہاری کیا رائے ہے قالو سب ایک ساتھ بولے موسا علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو روک لو و ارسل فی المدائن حاشری اور شہروں میں جادوگر جمع کرنے والے لوگوں کو بھیجو کہ وہ جائیں اور شہر میں جا کر مختلف شہروں سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کریں یا تو کا بھی کل علیم فراون کو مشورہ دیا ان لوگوں نے کہ وہ سارے لوگ مل کر تیرے پاس ہر قسم کے سمجھدار اور علم والے جادوگر بڑے بڑے جادوگروں کو لے کر آئے وہ جاسا تو اور جادوگر فرون کے پاس آ گئے فیرون نے کہا کہ بھئی مقابلہ کرنا ہے فولہ دن کھلے میدان میں چاروں طرف لوگ جمع ہوں گے اور اس میدان میں تمہارا اور موسا علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا جادو کا تو جادوگر یہ سمجھے کہ یہ کوئی جادوگر ہے جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو اے فرون آپ ہمیں کیا دیں گے قالو وہ بولے جادوگر اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ <الْغَالِبِينَ> اگر ہم جیت گئے اور غالب آ تو کیا ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا <نَعْم> کہ ہاں <الْمُقَرَّبِينَ> معاوضے کی کیا بات کرتے ہو تم تو میرے خاص اور مقرر ہو جاؤ گے ہموسا علیہ السلط والے مقابلہ وہ کرنے لگے انہوں نے موسا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ کشش رکھی کہ جو آپ کی آنکھ مبارک کو دیکھ لے وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا تو ان کی ضرورت نہ ہوئی کہ یہ خود جو ہے پہلے جادو کا سامان پھینکے قالو وہ بولے یا موسا اے موسا اما ان تلق اما ان نقو نل ملکین اے موسا علیہ السلام آپ بتائیے کہ ہم پہلے جادو کا سامان پھینکیں یا آپ پھینکتے ہیں قالا الق موسا علیہ السلام نے فرمایا تم ڈال دو کیونکہ پہلے لوگ جادو دیکھ لیں پھر معذرے کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ جادو اور معوضے میں کیا فرق ہے فلم الکو یہ جادوگر تین سو اونٹ لے کر آئے تھے اور تین سو اونٹوں پر لاٹیاں اور رسیاں بھر کر آئے تھے انہوں نے ساری لاٹیاں اور رسیاں میدان میں پھیلا دی فلم پس جب جادوگروں نے وہ جادو کا سامان ڈال دیا سہارو آ یونن انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یہ ایک جادو کی قسم ہے اس میں ایسے منتر پڑے جاتے ہیں کہ جس میں کفری اور شرکیاں منتر ہوتے ہیں جس سے جنات خوش ہوتے ہیں اور پھر جنات وہ انسانی دماغ پر اور اس کی آنکھوں پر ایسا اثر کرتے ہیں کہ جو جادوگر چاہتا ہے وہی وہ انسان کو نظر آتا ہے تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا وسطر ہبو اور انہوں نے لوگوں کو ڈرایا اس جادو کے اندر یہ بھی تھا کہ انسان پر خوف تاری ہو وہ جاؤ بیکن اور وہ بڑا جادو لے کر آئے اس زمانے کا یہ سب سے بڑا جادو تھا لوگوں نے دیکھا ایک تو لوگوں میں خوف تاری ہوا اور لوگوں کی نگاہوں پر جو پڑدے پڑے اور پھر جو جادوگر چاہتا ہے وہ نظر آتا ہے تو انہیں یہ لاٹیاں اور رسیاں ایسا محسوس ہوئیں جیسے ہزاروں سانپ ہیں جو میدان میں دوڑ رہے ہیں خوف کے مارے لوگ بھگنا شروع ہو گئے وہ اوحی نا موسا اور ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی کی انوق آپ اپنے اسے کو ڈال دیجئے جب آپ نے اپنا اصح زمین پر رکھا وہ عظیم الشان ازہ بن گیا وہ تو ان کی لاٹیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی وہ تو لاٹھیاں ہی تھیں سانپ تو تھا نہیں اور یہ تو معجزہ تھا حقیقت وہ اضحا بن گیا فیدہ ہی اتل ما یا تو جو انہوں نے بناوٹیں کی تھیں ان لاٹھیوں اور رسیوں کو وہ اژدہا نگل گیا اور سب کو کھا گیا میدان صاف ہو گیا تین سو اونٹوں کا بوجھ وہ اژدہا کھا گیا اور پھر آپ نے اسدہے پر اپنا ہاتھ رکھا تو دوبارہ لٹھی بن گئی حق پس حق غالب آ گیا بک والا ماں کانو اور جو وہ جادو کر رہے تھے وہ سارا جادو باطل ہو گیا فلیبو ہونا لے کا وہ جادوگر اس وقت شکست کھا گئے ون قلبو اور زلیل و رسو ہو کر پلٹے اب چونکہ انہوں نے حضرت موسا علیہ السلام سے یہ کہا تھا آپ اپنی لاٹھی پہلے ڈالیں گے کہ ہم اپنا جادو کا سامان پہلے ڈالیں تو ایک طرح سے انہوں نے حضرت موسا علیہ السلام کا ادب کیا تھا اور کوئی گستاخی والا کلمہ نہ کہا تھا اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرمانا اور اس وقت حق ان کے سامنے آ گیا اور جادوگروں نے یہ خیال کیا وہ اتنے پاورفل جادوگر تھے کہ ان کا یہ یقین تھا کہ ہم پر کسی کا جادو اثر کر ہی نہیں سکتا کیونکہ جادوگر حسار بنتے ہیں اپنے اوپر ایسے منتر پڑھتے ہیں کہ کسی کا جادو اس پر اثر نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ موسا علیہ السلام اگر جادوگر ہوتے تو ہم پر جادو کا اثر نہ ہوتا پھر دوسرا انہوں نے خیال کیا کہ جادو کی تو کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے اگر موسا علیہ السلام کا یہ اسدہ جادو ہے تو ہماری لاٹیاں کہاں گئیں اگر یہ لاٹھی ان لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گئی ہے موسا علیہ السلام کا عصا تو یہ تو بہت موٹا ہو جانا چاہیے اس کا سائز بھی وہی ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ لاٹھی سے جو ازدہ بنا تھا وہ اللہ کی قدرت سے واقعی ازدہا تھا یہ معجزہ ان کی سمجھ میں آیا کہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے وہ السَّاجِدِينَ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے بولے ہم رب العالمی پر ایمان لائے چونکہ فرعون بھی کہتا تھا اپنے آپ کو کہ میں رب العالمین ہوں تو اس لیے ان جادوگروں نے کہا ربی موسا بہاروں وہ حقیقی رب العالمین جو موسا اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے اب دیکھیں اب غور کریں فرون کتنا ظالم تھا اس کا روپ دبدا ہے اور وہ کتنی سخت سزائیں دیتا ہے لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی جادوگروں نے ایمان کا اظہار کیا دوسری بات جادوگروں کو فرون نے کہا تھا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں انعام سے نوازوں گا تو انعام کی لالچ میں وہ کوئی اور جادو کرتے مگر اللہ تعالی نے انہیں ایسا ایمان عطا فرمایا کہ انہوں نے ایمان اور آخرت کو ترجیح دی اور دنیا کو ٹھکرا دیا قال فرعون فرعون نے کہا آمنتم تم قبل ان آزان لکو میں نے تمہیں اجازت ابھی دی نہیں اور اس سے پہلے تم ایمان لے آئے اس سے پوچھا بھی نہیں ان ہاد مکر مکر تمہدینہ واقعی کی ابتدا میں ہم عرض کر چکے جھوٹا پروپیکنڈا اور تہمت لگا کر لوگوں کو حق سے دور کرنا مقصود تھا تو اس نے یہاں بھی فرعون نے ایک جھوٹی تہمت اور بہتان لگا کر پروپیکنڈا کیا تاکہ لوگوں کو علیہ سلام کے اس معجزے کو تسلیم کرنے سے روکے کہنے لگا ان مکر مکر مدینہ بے شک یہ ضرور مکر ہے فریب ہے تم سب نے مل کر اس شہر میں یہ مکر کیا ہے یہ یعنی کہنے لگا کہ سارے جادوگر شاگرد ہیں اور ظالم موسا علیہ السلام استاد ہیں پہلے شاگردوں نے استاد کو بھیجا اور انہوں نے میرے سامنے یہ کیا پھر مقابلہ کیا اور ایک انہوں نے ایک چال چلی اس طرح کر کے اس نے لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کی کہا کہ تم سب نے مل کر ایک فریب کیا تم سب ملے ہوئے ہو خیجو مینہ اہلہ تاکہ تم اس بستی سے اس مصر سے مصر کے رہنے والوں کو نکال دو یعنی وہی پروپیگنڈا کہ لوگوں کو یہ خیال کرنا کہ موسا علیہ ثنا غالب آ گئے تو تم اپنے گھر سے معروم ہو جاؤ گی فس پتا قریب تم جان لو گے اصل میں مفسرین فرماتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی جی کہ فرون کے ذہن میں تصور میں یہ بات ہی نہ تھی کہ ایک جادوگر جو کافر ہے وہ ایک لمحے میں ایمان کیسے لیا ہے تو وہ یہ سوچنے لگا کہ اتنے جلدی یہ سارے ایمان کیسے لیا ہے حالانکہ وہ اگر غور کرتا اور اس میں عقل ہوتی تو سمجھ لیتا جس پر حق روشن ہو جائے وہ ایمان لانے میں دیر نہیں کرتا پھر اس نے دھمکی دی آنا کم وہ ضرور میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالص سمت میں کاٹ دوں گا دایاں ہاتھ وہ کاٹتا اور بایاں پاؤں کاٹتا سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں یہ پہلے یہ کاٹ دیتا سم پھر لَأُسَلِّ بَنَّكُمْ <أجمعین> تم بن کو میں درخت پر سولی پہ چڑھا دوں گا سولی پہ چڑھانے کا طریقہ یہی ہوتا جو میں نے ارض کیا کہ ہاتھ اور پاؤں میں کینے گاڑ کر اسے درخت سے چپکا دیا جاتا اور خون بہتا رہتا اور وہ انسان مر جاتا پھر اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی اب اتنی بڑی دھمکی کے بعد اس سے سمجھا کہ شاید یہ ایمان سے ہٹ جائیں گے قالوا وہ جادوگر جو ایمان لے ائے تھے وہ بولے انا الی ربینا منقلبون ہمیں کوئی فکر نہیں بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا اور شہادت کی موت سے بڑھ کر اور کیا موت ہوگی ہمیں کوئی پروا نہیں وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا ہماری کون سی بات تمہیں بری لگی صرف یہی نہ کہ ہم ہمارے رب کی آیتوں پر ایمان لائے اسی لیے تو ہمارا دشمن بن گیا لما جا جب وہ آیتیں ہمارے پاس آ گئیں اور حق روشن ہو گیا تو ہم ایمان لے آئے اس وجہ سے تو ہم سے دشمنی کرتا ہے پھر فرعن ظلم کرنے لگا اور فرعون ان کے جلات انہیں پکڑنے لگے اور شہید کرنے لگے تو اس موقع پر انہوں نے دعا کی رب بنا اے ہمارے رب افری علینا صبرن تو ہم پر صبر کو انڈیل دے ہمیں بے صبری سے بچا اور ہمیں استقامت دے اور ہماری روح جب نکلے و توفنا مسلمین ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہو اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے اب جب جادوگروں کو اس نے ایسا کر دیا تو فرون کی قوم بولی کہ فرون تو بڑا عجیب ہے کہ جادوگروں کو تو نے مار دیا موسا علیہ السلام پر جو ایمان لاتا ہے اس پہ تو ظلم کرتا ہے لیکن موسا علیہ سلام کو تو کچھ بھی نہیں کہتا